والا آتی کم بار تالا باہی مالا لو باہی م أما عافعت فأجين بسم الله الرحمن الرحيم وسيك الذين كفروا إلى عدها من مزمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل لونا کمیاک نمک آڈوبلا فَبِئْسَ مَا حَقَّتْ قَولَ مَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْطَّافِنِ إِنَّهُ كَلَفُو قَوَاب جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَبِئْسَ وشيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا حتى إذا جاؤوها وفتحت أقوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم صبتم فادخلوها خالدين صدق الله مولانا العزيز ہر قسم کی حمد و صنعت تاریخ تمجیز تقدیس عثمالک الملک رب العزت وحدو لا شریک ملائق ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر فرما بردارا کا نتیجہ بھی دیا فرما دیتا ہے اور ناپرمانہ کا انجام بھی کر دیتا. دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی جاری رہنی چاہیے کہ اللہ سانو فرما برداراں اندر شامل فرما لو اپنی نافرمانی اور اپنی حکم عدولی تو سانو بچا لو سڈا سبق گزشتہ چھوے اس مقام تے پہنچیا سی کہ دے مختلف گروہ اور مختلف جماعتاں بنا کے انہ دے کے دی وجہ نال مشرقین دا الگ گروہ بن جائے گا منافکان دی الگ جماعت بن جائے گی فرا الگ کھڑا کر لیا جائے گا اور پھر جہنم کی طرف لے لیا کے بڑی ذلت اور رسوائی انہوں نے داخل کر دیتا جائے گا اور داخل ہوگیا اللہ دلا ملائکہ اللہ کے فرشتے جڑے مقرر ہیں جہنم دربان اور نگران ہیں وہ ان کو یہ سوال منکم علیکم آیات ربکم اے بد نسیب لوگو اے بد قسمت لوگو کیا تو اڈے کول کوئی ایسا پیغمبر کوئی ایسا پیغام دین والا نہیں آیا کہ جی. جنہیں اللہ دی کتاب پڑھ کے تمہوں سنائی ہوگی اللہ کا یہ حکم تک پہنچایا ہوج دن دی ملاقات تو ڈرایا ہو ملاقات ہونی چاہیے جی. دنیا کے کسی معمولی حاکم کے سامنے پیش ہونا ہو اور وقت ہوتی جا چکی ہوگا آدمی روز ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس طرح دا ہو وہ میرے نال کس طرح پیش آ رہے میرے کی پوچھ لو میں جواب دے سکاں گا یا نہیں دے سکاں گا بے شمار خیالات دلندر گزرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا جہد کو کچھ چھپایا نہیں جا سکے گا جہدے کوئی راہ فرار نہیں اختیار کر سکے گا بلکہ اپنی زبان تو کرے گا انسان یقول <تصفح> الانسان چارے پاس دیکھ دیکھ کے اللہ د ملائکا اور فرشتے कतारा बना के घेर के खड़े होते देख देख के फिर खड़ेगा अच्छे किसान की राह भी नजर नहीं आ रही इतने दौड़ के भी नहीं जाता ना किसी किस्म की रिश्वत चल सकती हो रिश्वत से आदमी उदों देंदा है या कोशिश करता है इस किस्म की जो कुछ हो ते ते कोल कुछ भी नहीं होना हद के जिसम से लिबास भी नहीं होना अल्लाह फरमा कि जिस तरह दुनिया के ब्राह्मे और नंगा के अनु भेजाओ इसी हालत अंदर वापस अपने को बुलाने किसी के जिसम से कोई लिबास नहीं होना किसी के पल्ले रिश्वत देने वास्त की हो اور اگر ہوگی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی کسے دی رشوت قبول نہیں کیتی جائے گی نہ کوئی سفارشی نظر آئے گا وہ کہہ رہے ہوں گے تو اٹھے کوئی دسن والا نہیں آیا سی کسی کو یہ پیغام نہیں آ کے دا کسی اج کی ملاقات تو نہیں درایا اگر یقین اور ایمان ہوگی کہ ملاقات ہونی ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہونا ہے پھر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا کہ یہ ممکن نہیں کہ آدمی تیاری نہ کرے او سے کچھ فکر نہ کرے مگر وہ یہی کہیں گے بلا آئے تو ضرور سن سانو دسیا کے ایسی اللہ کا پیغام کے ساڈے تک پہنچیا لیکن ساری بدبختی غالب رہی اسی اوجہ ہی نہ دیتی ابھی یقین ہی نہ دیتی پھر فرشتے ابو کہیں گے اب واہ جہنما خالدی نی دروازے کھل چکے نے ان مزید وقت ضائع نہ کرو چلو جلدی نہ جہنم مندر داخل ہو جائے فبیش مسول متقبری متکبر لوگ ہو اپنے سوڈے جا ٹھکانا جگہ بنائی گئی ہے ذرا اندر چلو تک چل جائے گا کہ وہ کن آزاد دہ ہے کن تکلیف دہ ہے یہ ارض کی گئی سی اختصار ن کہ جہنم اندر جان والے لوگوں کے بارے اندر اللہ نے فرمایا ہے لا یموت بیہا ولا یحویہا کہ نہ او مان گے کہ نہ انہوں زندہ ہی کیا جا سکتا ہے ایسی کیفیت اندر ہوں گے انہوں دی حالت ایسی ہو گی کہ نہ او موت کہلا سکتیئے نہ زندگی موت سے حس واسطے نہیں کہ موت بار بار نہیں ہوں گی کوئی ایک بفا آ چکی ہے دنیا سے بس سلسلہ ختم اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے قیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فا احیاءکم سم یمیتکم سم یحییکم سم الیہ ترجہ ہوئے پہلے تو اٹھا کوئی نام و نشان نہیں تو کوئی ذکر تک نہیں سی. اللہ نے تو انو پیدا کیا اللہ نے بنایا بنائن تو بعد پھر ایک وقت انہیں مقرر کر دیا دنیا تے زندگی اپنی گزاری اس تو بعد انہیں تو موت دیتی دنیا تو آدمی موت دی آغوش اندر جانا ہے یہ جہان بدلن واسطے موت اللہ نے ایک ذریعہ رکھا بعد اللہ نے پھر تو ہنو زندہ کر لیا اور اپنے کو بلا لیا بار بار موت نہیں آگی کسی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل دنیا تو رخصت ہوئے وصال باللہ ہوئے اللہ نے آپ نو اپنے پاس بلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی مبارک سے گوسا دین دینے اور نال کے دین دینے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس موت دا ذکر کیتا ہے جی حقیقت میں بیان کیتا ہے وہ آپ پہ وارد ہو گئی ہے اج تو بعد ہوں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو رہا اللہ دا وہ حکم پورا ہو گیا لا یموت تو باوجود یہ گزارش کرنے کے باوجود کہ سانو موت آ جائے جہنمی مرن کے نہیں اگر مری گئے تو پھر عزابت تصور ختم ہو لیکن انہوں زندہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زندگی کے کچھ تقاضے ہوں نے زندگی دیا کچھ ضرورت ہوں نے جنہوں چ کوئی بھی انہوں کی پوری نہیں ہو ہوئی زندگی کا سب تو بڑا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کھان پین واسطے مرضی مطابق اور ایدی ضرورت دے مطابق مل جائے جہنمیا جو کچھ کھان پین واسطے ملنے اللہ تعالیٰ کہے مسلمانوں او اکی نل بھی نہ دکھتے ہوئے کہنگ اللہ بڑی سخت پیاس لگی ہوئی ہے پانی پینے دے قرآن الفاظ میں سکو ما حمیما حمیم آ پی واسطے اتنا سخت گرم ابلتا ہوا کھولتا ہو پانی دتا جائے گا پہنچ جائے گا برتن قریب کیتا منہ دے جس ویسے ایک گٹ پہنگے اللہ فرما نے سارا اڑیاں کٹ کے پیٹ تو باہر نکل آؤ گے یہ پینے دے جس ویسے بخ دے ادھر کہ بک لگی ہے کھان واسے دا جا اللہ نے کھان کی خوراک انہوں کی دی کھان دیا چیزاں جہاں وہ بھی قرآن چاہ دیتی ہیں. فرمایا ان شرت تام الم تھوہر دیکھیے تھوہر ایک ایسا پودا ہے جہے پتے بھی کنڈیا ہوتے ہیں اور, اور جا پل بھی کنڈیاں اللہ فرما نے جبکہ واقعی کہان واسطے کچھ دے تھوڑا پل دتا جائے گا جا گلے اندر اٹک جائے گا نہ اگل سکے گلے اندر فس کے رہ جائے گا نہ کیا یہ زندگی ہے زندگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ لباس ملے ضرورت کے مطابق پسند کے مطابق انہوں لباس کی ملنا ہے نو زب اللہ سلسلہ قبر تو ہی شروع ہو گیا فف رو ہو میرے نار ول فی سو ہو می نہ نار سر تو لے کے تارا تک جہنمی اب کا بنیا ہوا لباس پہنایا جائے جو کچھ جائے گا انہوں ٹوپی کہہ لو پگڑی کہہ لو کچھ کہہ لو وہ جہنم کی اگ کا بنیا ہوا سارے جسم پہ جہنم کی اگ کا بنیا والا لباس اندر جتی جہنم کی اگ بھی پلی ہوئی ایک موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچے ابو طالب آپ بڑا افسوس ہوا ابو طالب مسلمان نہ ہو ابو طالب کی بڑی خدمات نے اسلام آپ واسطے پرورش کی تھی اپنی اولاد نہ لو ود کے پرورش کی تھی جس ویلے پوری قوم دشمن ہو گئی انہ نے ابو طالب نے آ کیا کہ اپنے بتیجے روک لے ورنہ پھر یہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا ابو طالب نے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کی ضرورت ہے لوگوں کو دشمنی مل لینی کن عزت ہے لوگ کس طرح سارا احترام کرتے ہیں جڑی گلا یہ اچھیاں نہیں نہ کریا کر چ بات آپ نے فرمایا چچا میں اے اپنی مرضی نال نہیں کرتا مجھے حکم ملیا ہوا اے کملی اوڑنے والے ہوں لے دا وقت گزر گیا ہے کمزر ہوں اٹھو کہ میرے عذاب کو اپنی قوم کو دہا دن دس میرے رب دا عذاب بڑا سخت میں جن پورا کرج کر لیا کے میرے ایک ہاتھ سے رکھ دین چند لیا کے دوسرے ہاتھ سے رکھ دین تو پھر بھی میں اے گلا نہیں چڑھ سکتا جو تو نہیں رک سکتا ابو نو جس ویلے حقیقت کا احساس ہوا پھر کہہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی جس گلی اندر تیرا دل جا کے اپنے رب دا پیغام پہنچا جیڑا تیری تر انگلی کرے گا میں وہ کٹ دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں اس حالات اندر اس ماحول اندر ہومار ایسیا ہاں بات آپ دعوت دیں رہے ابو طالب کہ کلمہ تلمہ فل مسلمان ہو جا حتہ کہ اپنی آخری بیماری اندر سی ابو طالب قوم کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے آیان سارے بیٹھے ہوئے ہیں چودھری سارے جمع نے کیونکہ ابو طالب بھی ایک چودھری آدمی سی مکے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قریب بیٹھ گئے حدیث اندر آد ہے کہ آپ نے اپنا کن مبارک چاچے منہ کر کے فرمایا اللہ الہ اللہ چاچا آواز نل کلمہ پڑھ دے جیڑی میں سن لما اور کن اپنا اس طرح کریب کر دوں نے میں سن لوا میں قیامت کلمہ ہی لے کے تیرا گواہ بن کے کھڑا ہو گا کہ اللہ میرے چاچے نے لا اے للہ کیا پڑھ جائے لیکن بدبختی بختی جس ویسے کسی شخص کی غالب بات آدمی ہے پھر اتنے کوئی واہ نہیں چل رہی ابو طالب کی زبان جو آخری الفاظ چلتا نکلے وہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں من پتا ہے کہ تیرا دین ساری دنیا دے دینا جو آلہ دین جہاں پیغام توں دینا چاہ ہے اور دے رہے یہ سچا پیغام ہے میں مینو کوئی شک اور شبہ نہیں یہ لیکن اختر العار میں اپنی قوم دی آڑ اور شر قبول نہیں کر سکتا جہنم دی نار قبول کر لوا یہ ہے چدراٹ اللہ نے پرانی مجید اندر فرمایا کہ جس وی چودھری آدمی نو کیا جانا گا اللہ کو ڈر جا ایک کم اچھا نہیں اپنی یہ آدت چھڑ دے بعض آ گیا آتا دل اس میں کہ وہ چودھری عادت چڈیا اپنی بے عزتی نظر آ ہے کہ وہ جانا اپنی عزت سمجھے کہ ہوں میں کہنے ساری زندگی کی عادت چھڑ دیتی لوگ مینو کی کہن گئے میرے پلے کی رہ جائے ابو نمی بات لے گئی کہ میرے تو بعد لوگ یہ کہن گے کہ جانا جانا بتیجے کا کل میں پڑ ہی گیا اختر ترا ال لگا میں جہنم دی نار جہنم دی اگ قبول کر لائی ہے قوم کی آر اور شرم قبول نہیں کر سکتا اور ادھر روح قبض ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وزلم نے فرمایا کہ میرے چچے صرف جتی جہنم کی اگ بھی پہنا جائے گی وہاغ اس طرح ابلے گا اور کھولے گا جس طرح تیگ اگ پہ رکھی ہوتی ہے وہ او ابلتی اور کھولتی ہے صرف جتی پہنائی جائے گی جنوں سر تو لے کے تک سارا لباس جہنم دا پہنا دیا کی حال ہو رہا ہو گا जिंदगी का तकाजा है लिबास ज अन्दम का लिबास पहनाया जाएगा नव जुड़े फिर आराम करने वास्ते भी जिंदगी अंदर कुछ वक्त चाहिए बिस्तर चाहिए सर्दी अंदर गर्म बिस्तर गर्मी अंदर कुछ होर तरह का बिस्तर اللہ نے, نے بستر بھی ذکر کر دیا فرمایا لہم من جہنم من ومن غواش جس ویل کہ آرام کرنا فرستی حکم ملے گا یہاں گدا بھی جہنم کی اگنا بچھا در یہاں اور, اور بھی جہنم کی اگ بھی دے دے درمیانے قید کر دیا تھلے بھی اگ اے بھی اگ زندگی کا ایک تقاضا ہے کہ آدمی آزاد ہوئے کتنے جہاں آ سکے جہنم اندر او آزادی بھی نہیں ہوئے گی بلکہ ملے گا خزو ہوگلو سملو سبعون سل سلطن فغلو نو لو اور دے لانت پہنا دیو ایک ہار پہنا جہی تے لکھا ہوگا اللہ کے چہرے سے لن آج تے بڑے شوق نوٹا دے ہار پا نے لوگ کہ, کہ تم دے اور ہار پیتقبال ہوں دے نے قوم کر کر کے جس تے پھر استقبال یہ پکڑو کہ یہ گل ادھر لالت تو ہار پا تے پھر جہنم کے بچ الٹا کر کے دیو اس بعد کی کرو سمتی سب ستر ہتھ لمبا سنگل اور زنجیر لے کے اس زالم ایجے جکڑ دور دونوں جہن یہ کہتے ادھر ادھر ہل نہ سکے آ نہ سکے جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک جہنمی دے آسو انہیں جمع ہو جان گے کہ اگر انہیں اندر کوئی شخص کشتی چلانا چاہے تو کشتی چل سکے ایسے آسو جمع ہو گے جس ویلے آنسو ختم ہو جان گے تے رونا تو ختم نہیں نہ ہو ہوگا اس واسطے اللہ نے قرآن مجید اندر فرما دیتا دل یقو کلی لبی اے گو دنیا سے رو زیادہ لوگ ہسو تھوڑا اگر اتھے زیادہ رو لو گے اپنے رب کے آزاد نو تصور اندر لیا کے اللہ سے ڈر اور خوف کی وجہ نال اتھے رو لو گے کہ پھر رون کی ضرورت باقی نہیں رہے گی جے جی ایتھے نہ روئے ایتھے ہمیشہ اللہ فرمانی کر کر رونا ہی رونا گا خوشی کوئی نظر ہی نہیں آئے فرمایا جس ویل آنسو ختم ہو جائیں گے پانی ختم ہو جائے گا رو رو کے تے پھر رو گے مسلسل رونا پائے گا تکلیف کی وجہ نہ لیکن اکھی پانی نہیں خون نکلے گا نوز باللہ باللہ. باللہ. اکبر. ایرے مقابلے اندر اللہ نے اپنے فرما کیتا فرمایا وسی کل اسی طرح ہی میرے فرما بردار بندے متقی اور پرہیزدار بندے جہے ہون گے انہوں بھی مختلف جماعت گروہ تقسیم کردیث اس طرح آب ہے کہ ایک گروہ کے اللہ نے نبیاں بنا دینا ہے. چار گروہ نے مجید اندر ذکر بھی کیتے اسی نماز اندر پڑھنی ہے نا ایک دن سرو سراب اللہ جی اے اللہ سان سیدا رستا دکھا سی رستے تے چلا رستہ بندیاں جنہیں تیریا مہربانیاں ہو گیا جنہیں تی انعام فرمائے او بندے کون نے جنہیں اللہ دیا مہربانیاں ہوئی اللہ نے جنہوں نے انعامات نال نوازیا چار گروہ بیان کیتے قرآن فرمایا انعم من ایک گروہ نبیوں کا گروہ ہے حضرت آدم علیہ السلام تولے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے امبیا ہیں دوسرا گروہ صدیق ہے ہر امت اندر اللہ نے ایک ایک صدیق کی اس ابو بکر تھی اللہ تعالی. لیکن ابو بکر شان کا مقام کچھ عجیب و غریب ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے امتہ نے صدیقہ دا ایمان ایک پلڑے پانکم ایمان دوسرے پلڑے اندر رکھن دا حکم دیتا فرشتیاں نے ابو بکر کا ایمان سارے سب جیکا کے ایمان تو پہ ولو لم یقابی ہو قرآن مجید اندر ابو بکر صدیق کے ایمان کی اللہ نے مثال دیتی ہے فرمایا جس طرح کوئی اینا صاف تیل ہو جلان کے کم لا جائے جہے تو روشنی حاصل کیتی جائے افاق اور اینا صاف حساس کوئی تیل ہو کہ وہ دیا سلائی جلا کے اب دکھاؤ کی بھی ضرورت نہ پڑے وہ اپنے آپ ہی جل پائے اور روشنی ہو جائے ابو بکر ایمان گزشتہ جو میں اشارت اندر کیتی تھی کہ جس ویلے کافرہ نے جا کے ابو بکر کیا کہ اج سنیوں کوئی نو گل تیرا یار محمد صلو اللہ علیہ وسلم دشمنہ کے منہ چو بھی یہ لفظ نکل رہے ہیں تیرا دوست تیرا یار صلی اللہ علیہ وسلم وہ اج کہہ رہا ہے کہ میں بہتر مقدس کی سیر کر آیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آ سمے تو من فمے ہی او من گئے یہ گل انہوں تو سن کے آئے ہو یا کسی ہونے دسی ہونا نے سوچیا شک پی گیا جن آپ کو لو سنی سی وہ جن سنی سی سارے لگے من اسی خود محمد دی زبان سن کے آئے صلو اللہ خالی ہو فضا جس ویل انہیں خود سن کے آئے تے پروان لگے تسی تے بیت المقدس کے بارے اندر سن کے حیران ہو گئے اگر نو آپ پروا دین کہ میں آسمان بھی سیر بھی کر آیا کہ میں یہ بھی تیار اے ہے سیل ساف جن وجہ دیا دیا ہی روشن ہو گیا اور منافر ہو گیا جواب دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوں جا کے سارا واقعہ بیان کرتے جس ویلے اس بات سے پہنچیے کہ میں انہوں نے ای رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تھبکی دے کے دے انتا صدیق عبا بکر ابو بکر تو میں راتسمان بھی بھی ایک جماعت ندیا کی جماعت دوسری جماعت صدیق بندیا جما دروازے, دروازے. نیکیا دی وجہ کسے دی نماز اگر میں یاری ہے او او اس دروازے چزر رہا گا جنہوں باب سلاد دا نام دیا گیا ہے کسے کا روزہ میں یاری ہے او وہ بابل ریام گزر رہا ہے کسی کا حج میں یاری ہے وہ الحج حج گزر رہا ہے اللہ حاضر کے آس اٹھ دروازے نے اللہ نے اٹھ گروہ بنا دینے نے اپنے فرما بردار گیا نے اللہ سان بھی چو کسی اندر شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے اللہ حکم دن گے چلو ہوں جنتی طرف فرشتے جنتیاں دے ارد گرد عزت آب رو نل ادب اور احترام نل کے چل پے ہتا ازا جا جس ویلے دروازے تے پہنچاں گے جس دروازے چ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلہ فرمایا میں دروازے نو کھٹ خٹ گا جنت کا دروازہ میں کٹکھٹاوا گا دستک دیا جیان فرشتے نے وہ اندر کی طرف کھڑے دروازے بند کر کے اندر کھڑے میں دروازہ کٹکھٹاواں اندروں فرشتے بولنگ میں الباب کون دروازہ کٹکھٹا رہا ہے کون دستک دے رہا ہے فرمایا میں اس ویلے پھر ویل کہا آنا محمد رسول اللہ میں محمد ہاں اللہ, اللہ علیہ وسلم میرا نام سن دیا ہی سارے والے کھل جان گے جان گے اور فرشتے کہہ رہے ہو گے و مرحب ومرحبا کامر نہ یا رسول اللہ بسم اللہ جی آیا نو خوش آمدید سان جدو تو اللہ نے جنت بنائی اتنے ساری ڈیوٹی لگائی کہ حکم ہی یہ دروازے ادو کھولنے نے جدو محمد آن صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آپ جس ویلے دروازے کا ذکر فرما رہے سن کہ مختلف نیکیا میں یاری ہون گیا فی اوس نےکی دے مطابق ہی دروازے چزاریا جائے گا اللہ کے بندے ذکر کیتا کہ کئی ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہ کی ہر نیکی ہی میں یاری ہوگی نماز بھی میں روزہ بھی میں حج بھی جو جو نیکیاں اللہ نے مقرر کی دی. انہوں کی ہر نیکی ہی میں یاری ہر دروازے کھڑے فرستے انہوں نام لے کے کہنے گے کہ حضرت اتو آؤ حضرت اس دروازے چو حضرت ایٹو تشریف لے آؤ یہ جس ویل آپ نے فرمایا تے نظر پی ابو بکرا بکر خوش, خوش نصیب ہے جنہوں سارے دروازیاں چو اللہ نے آواز پوانی ہے سارے دروازیاں چاہوں نے بلایا جان ونت من ہوم یا ابا بکر اللہ بکرن، باقی دروازے ہیں جو اللہ نے جس عزت اور آبرو نال اپنے بندے جنت اندر داخل کرنا ہے وہ تے اپنی جگہ باب روزے دارا واسطے جا دروازہ بنوایا گیا ہے وہ ایک خاصی خوبی بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باقی دروازے جہے نے انہوں جنتی جس ویلے اندر چلے جائیں گے تے اگے شراب تہورا پاقیزہ مشروب دے پیالے او دے برتن آب کورے جو بھی نام لے لو وہ پیش کیتے جانے اندر جا کے لیکن باب ریان جڑا ہے روزے دار واسطے دروازہ جڑا مخصوص کیتا گیا ہے فرمایا دروازے سے باہر ہی وہ شراہبے تورا پیش کر دیتی جائے گی دی کہ تسی روزے کی وجہ بڑی پیاس برداشت کی تھی اے پی کے پھر اندر جاؤ اے خصوصی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویلے اندر داخل ہو رہے ہونگے تو فرشتے مبارک دینیاں شروع کر دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ اے خوش نسیبو خوش ہو جاؤ فت ہلو ہا خالی اللہ نے اپنے کار در داخل ہونے کا حکم دن تو ہمیشہ ہی باہر نہیں نکلنا فت ہلو ہا خال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا سب تو ادنوں درجے دا جنتی ہوئے گا جا درجہ سب تو ادنا اور ملا دیتی جائے اللہ, اکبر اللہ نے کسی دی حسرت ایسی باقی چڈنی نہیں جیڑی پوری نہ کر دیتی جائے قرآن مجید اندر فرمایا والا کنسی دنیا تے گزارا کر لو ایتھے تھوڑا جہا صبر کر لو ایک وقت ایسا آئے گا جنت اندر پہنچ جاؤ گے تو پھر جو چاہو گے جو تھی خواہش ہوئے گی وہ اس طرح ہی ہو جائے گا وہ سب کچھ مل جائے گا جو تھی چاہو گے بلکہ اللہ تعالی بار بار اپنے بندیاں نو گے پوچھ گے کہ میں تے راضی ہو گیا تسی دسو تسی بھی راضی ہوئے ہو یا نہیں اللہ و فرمانگ جلد تسی راضی ہوئے ہو یا نہیں کہیں گے مارانا یا رب اللہ نرزاکا اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی تیرے تے تیر راضی اور خوش نہ ہوئے ہو. ابھی تیرے تے تیر راضی اور خوش ہاں اللہ فرمان گے نہیں کچھ ہو منگو کہنے گے یا اللہ ہوں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی ہوگی ہر نعمت مل گئی ہے اللہ تعالیٰ فرمان گے کہ اجے وہ نعمت باقی ہے جی سارے تو ویڈیو سارے سوچ اندر پی جان گے کہ وہ کی ہو سکتی کہ اللہ سانو کچھ پتا نہیں وہ نعمت کیڑی ہے جیڑی تو یہاں ہے اللہ فرمانگے کہ او ہن میں سانو اور او اے جے کہ اج تو بعد میں تو اٹھے تے کدی ناراض نہیں ہونا اینا نعمتوں نے کدی ختم نہیں ہونا تھی زندگی نے کدی مکنا نہیں اور تصویر ہمیشہ ہی رہے تے کدی ناراض نہیں ہوں. سارا کچھ قرآن مجید اندر بیان کر دیتا تفصیلات دس دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جنت دی جہنم دی دیکھ کے آئے چونکہ دی رات آپ کو سب کچھ دکھایا گیا آپ نے دیکھ کے آ کے تفصیلات بیان کیتیا جہنم بارے اندر جنت کے بارے اندر حدیث پریوں پہ کتاباں پور ہیں باب سفا کے اہل نار مستقل باب ہے کہ جہنم اور جہنمیا کے بارے اندر جڑی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نسیا آپ نے راج تو واپس تشریف لیا مردوں الگ خطاب کی اورتوں الگ ایک خطاب فرمایا اور فرمایا یا معشر النساء اريدكن اكثر كن من اهل النار اے فاطین اے مستورات اللہ نے جب میں نے جہنم دکھائی تے میں دیکھیا مرداں دے مقابلے اندر عورتوں دی تعداد جہنم اندر زیادہ سی یہ سادی ماںواں نو خطاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین جہنم میں دیکھی تھے اور اندر زیادہ مردان کی نسبت انہوں نے فکر پی گیا فورنرز کی رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ یہ سبب کیوں ایسا ہے آپ نے دو وجوہات اس موقع بیان فرمائی ہیں فرمایا تشرک نہ بلا و تک نہ جہنم اندر جان دیا دو وجہ نے بڑی بڑی کہ اے یہ الاعتقاد واقع ہوئی نے بڑی جلدی اللہ نل شریک بنا دیا شرک شروع کر ذرا بچے نے کچھ ہوا یہ اپنا کام شروع کر لیا تُسی اللہ یہ دو بڑی بڑی وجوہات ہیں اور کے جہنم اندر کثرت نل جانتی اللہ نے مردہ کے حقوق الگ بیان کیتے نے اپنی کتابیں حقوق الگ بیان کیتے نے جس ویلے حقوق اور فرائض اندر توازن نہیں دا او اس معاملہ ہے جنت کا ذکر کیا اتنے او عورتوں دی جو اللہ نے عزت انہوں دا احترام انہ دا ویکار رکھا ہے بھی تذکرہ کر دیتا فرمایا جنت اندر چونکہ اللہ نے ہر ایک کی خوشی نو پورا کر دن کا وعدہ فرمایا ہے وہ خواتین جہاں جن جنت اندر جان گیاں تو یا دنیا اندر انہوں کی شادی نہیں ہوئی غیر شادی شدہ فوت ہو گئی ہیں اور نیک سن اللہ نے جنت اندر پیش دیتا اور پہنچا دیتا یا ایسا بھی ہوا کہ خامد جہنم اندر چلا گیا بیوی جنت اندر چلی گئی اور ایک بڑی واضح مثال ایسی موجود ہے قرآن مجید دی سورہ تحریم اندر اللہ فرمانے جہنم اندر سچ دیا گے کہ وہی بیوی آسیا نو جنت اندر لے جا بلکہ آسیا کے وہ الفاظ راہے اللہ وہ الفاظ یاد رکھن دے قابل ہیں کہ جس آسیہ سے ظلم کر رہا کو ظلم کروا رہا سی، زندہ جسم اندر لگا دی گئی آسیا اللہ حضرت آسیا جس ویلے اپنی موت قریب آنی نظر آئی آسمان کی طرف دیکھا اور اس ویلے جو کچھ کیا اللہ نے وہ قرآن اندر بیان کر دیتا. موت قریب آ رہی ہے انتہا پہنچ گئے کہ اپنے رب کی طرف آسمان اللہ میں ہوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان قریب اس دنیا نڈ رہی ہوں فراؤن ظالم کولو میں نجات پڑھ والی ہوں اللہ میرے پہنچن تو پہلے پہلے جنت اندر میرا محل بنا رہے رب ابن ایسی خواتین دی وجہ خوا اپنی رحمت جنت اندر لے جائے گا بارے اندر بیان کیتا صحابہ نے ایک موقع تے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ نے مرد اور عورتوں نیک جہے ہونگے انہ انہوں نے ساروں جنت اندر لے جانا ہے مردوں واسطے پرانے مجید اندر جوڑے پاک جوڑے والا ازوا چارا کے الفاظ نالانے کہ وہاں لی پیدا کی پاک جوڑے ہون گے انہوں ساتھی ہون گیا ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتوں جہاں کے خاند جنت اندر نہیں ہون گے انہیں اللہ خوشی پوری ایک سوال ہے بڑا اہم نبی اے کریم صلی اللہ جنتی اپنا رشتہ ازواج منسلک کر لو جس جنتی نل چاہو شادی کر لو اور جہد او گیا جنوں وہ پسند کرن گیاں اللہ او دے دل اندر انہوں دی بات نورا کرن دی. ایسی توفیق پیدا کر دے گا کہ وہ انکار نہیں کرے دی فرمایا دو خواتین ایسا ہو جنت اندر اونا دی شادی اللہ دی حکم نال میرے نال ہو دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان دو کون نے ایک حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسی علیہ اسلام دی والدہ محترم فرمایا مرین دی اور پیم کی بیوی سی جیڑی دو جی شادی محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. والا کم بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس ویلے جنت اندر پہنچ جاؤ گے پھر جو چاہو گے وہ نے مطابق ہی ہو جائے گا جو تھی خاص گی وہ پوری کر دیتی جائے گی اور بڑے بڑے عجیب و غریب کستے بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خواہش دے فرمایا کچھ ایسے لوگ جنتر جیسے کاشتکاری کرتے رہ زمیندار کرتے رہ جنت اندر ہر نعمت موجود ہو گئے گی لیکن فرمایا وہ یہ کہیں گے کہ اللہ سا دل کرتا ہے کہ اے اتے کاشتکاری کریے زمین اندر ہل چلائیے بیج بوئیے اللہ فرمان کہڑی چیز ہے میسر نہیں کی رہنا چاہتے ہو کہن کہ اللہ سب کچھ موجود ہے لیکن اسی دنیا اندر زندگی چونکہ ایسے ہی قسم کی گزاری سادی ایک ہے اسی رہے ہے کہ اتنے بھی وہ کام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں کے سامنے جنت کی زمین اندر ہل چلنا شروع ہو جائے گا فصل اگ کھڑی گی پک جائے گی ان فرشتے کٹ کے بڑے بڑے تیار ہوگی جتے لے جا جانے کر لے جو کچھ کرب نہ آدم یہ ایک مثال دی تھی رسول اللہ اس اللہ طرح اور کئی مثال موجود ہیں کہ اللہ کس طرح اپنے بندیاں دیا خواہشوں کی تکمیل فرما گا فرمایا کسے جنتی دے دل اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی گی کہ فلاں فل جائے اجے زبان نہیں پہنچے گی خواہش الفاظ بن کے سامنے نہیں آئے گی اس فل نہ لگے ہوئے درخت اسے سامنے آ کے اپنی ٹہنیاں چکا دیں گے اور بچو آواز آ رہی ہوا اللہ ابھی ہاضے لے کھا لیں یہ باتیں کوئی خواب دیاں باتیں نہیں کسی قوم نل گزرے ہوا واقعہ نہیں یہ وہ حقیقت ہے جڑی سامنے اون ہے جنوں کسی طرح بھی شب کو صبح دی نگاہ ہل دیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب پاک اندر ذکر فرما دیتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس طرح کچھ معراج دی رات دکھا دیتا اور اپ نے ا کے امت میں بھی بلا دیتی اور خبر پہنچائی ضرورت صرف اس بات کی ہے اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا اے ایمان کا دعوی تو ڈر جاؤ اور غور کرو حساب کرو کہ جیڑی زندگی کل شروع ہونے والی ہے تسا واسطے کنا سامان جمع کیا ذخیرہ کیا تنظر تیار جی کیتا کیتا کی سامان ہے ایک صحابی نے بھی رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کی تھی قیامت واسطے کی تیار کیتا ہے بھائی اپنی تیاری تو ذرا دس کن سامان جمع کیا انہوں نے جڑی تیاری کیتی سی وہ سنو ارض ما ماں آدت صحیح اللہ مقبول علیہ وسلم میرے کوئی سامان نہیں میں کوئی تیاری نہیں کیتی صرف ایک کوئی گل ہے کہ میرے اللہ محبت ہے اللہ کے رسول نل محبت ہے بات سن کے آپ مسکرائے اور فرمایا المر مع من پھر تین مبارک ہوگئے جہی نال تیری محبت ہے قیامت والے دن تین وہ کھڑا کیتا جائے گا حضرت اپنی زندگی اندر کبھی اچھا خوش نہیں دیکھا جنا اس دن خوش دیکھا کہ جہد محبت ہے اور قیامت دن کھڑا کیتا جائے گا سان ہی اللہ کے رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا بس میرے کو یہ سامان ہے جی کہ میرے اللہ محبت ہے کہ اللہ دے رسول محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شاید زبانی کلامی ساڈا بھی اے ہوئے کہ سانو اللہ دے رسول بڑی محبت ہے اس محبت کو پرکھن کا ایک معیار دے دمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاکہ ہر بندہ اپنی محبت کا جائزہ لے سکے اندازہ کر سکے کہ محبت ہے یا نہیں اگر ہے تو کنی میں یار دے ہوتا ہے فرمایا من احب سنتی فقد جنو میری سنت نبت ہوئی انو میرے ایرے محبت جے سنت دا ہوگئے بندہ دشمن سے دعوی یہ کرے کہ میرے اللہ کے رسول نال محبت پھر اے جھوٹا ہے یا سچا من احب سنتی جنو میرا طریقہ پسند ہے جنوں میری سنت نل پیار ہے فقط احبانی انو میرے نال پیار ہے انو میرے محبت ہے اور اے محبت کوئی معمولی نہیں و من احبانی کان ماعیہ فی الجنہ جس خوش نصیب نو میرے نال پیار ہو گیا میرے نال محبت ہو گئی میں انو یہ وعدہ دینا کہ ادوں تک میں جنت اندر نہیں جاواں گا جبوں تک وہ میرے نال نہیں ہو گئے میں انو لال لے کے جنت اندر جاؤں اللہ میں نو بھی تو آنو بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں اپنے حبیب کی صحیح محبت ادا فرمایا آپ صحیح اور سچا پیار نصیب فرما دے تاکہ اس خوشخبری اندر اسی شامل ہو جائیے من احبانی کا نمائی یا پھر جاننا کہ جنہوں میرے نال محبت ہو گئی میں انہوں جنت اندر اپنے لال لے کے جا اور فرمایا اللہ کو جدو بھی جنت منگو جنت الفردوس منگیا کروں جنت مختلف طبقے اور درجے ہیں فرمایا جنت الفردوس کے چھت ہے نا وہ اللہ دے عرش دی ہے جلاہ شاہ اللہ دا عرش ہے بس اس کوئی چیز نہیں سب تو بلند سب تو آلہ اور بالا درجہ جنت جنت الفردوس ہے وہ دیتے اللہ دے ہے. ایک وجہ تے بیان کی تھی اور دوسری وجہ یہ جنت الفردوس اندر اللہ نے میرا محل بنوایا ہوا ہے جی تصویر بھی اتنے آ گئے تو میرے ہمسا بن جاؤ اللہ سانو اپنے حبیب کا ہمسایا بنا اچھا ہمسایا نم چی اللہ آدمی پریشان رہتا ہے فرمایا میرے ہمسایا بن جاؤ گے اور ہمسایا بننے ایک ہوخہ بھی بیان فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ فرمایا آنا وقافل او کما کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ کسے یتیم بچے کی پرورش کر دے ہوئے اللہ کی رضا واسطے وہ یتیم او او کوئی اپنا عزیز ہوئی ہو غیر ہونا واقل او لہو اور کہ ہاتھ ہیں نے فل جننہ یتیم دی پرورش کرنے والا اللہ دی رضا واسطے او دا تے میرا مکان جنت اندر اس طرح ہی ملیا ہوے گا جس طرح اے دو انگلیاں آپس اندر ملیاں ہوئی ہیں اللہ سਾਨੂੰ توفیق عطا فرما دے قابل ہو جائیے کہ اپنے حبیب دے ہمسائے کی اندر صانو کو اپنی رحمت نہ لے جا و و اخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وہ بکری کا دھوپ چوڑ واستے شام بیٹھا بکری نے دودھ دین تو انکار کر کے بکری پسلیاں پٹھے کھلا چارا پایا تو دودھ نہیں دیں انسا نہیں ان بکری نی چڈ دتا دور بھایا مسجدیں نبی اندر پہنچا جا کے سجدے پہ رونا شروع کر دیا یہ اللہ میرے تیری کوئی نافرمانی ایسی ہوئی ہے کہ میری بکری نے دھو دن تو انکار کر میں کراف کر دی دے جاتا بیماریاں سبب اس طرح تلاش کیتے جاندے سن بڑی جلدی بیماری ٹھیک ہو جاتی اللہ سان توفیق دے کہ اسی اس قسم دی سوچ اپنے اندر پیدا کریے اللہ بیماروں شفائے کام لا آج لا آ فرما اس طرح ہی کسی محترمہ نے یہ درخواست کی تھی کہ دو عورتوں کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ بن گیا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ انہیں نوری کر دے اگر واقعی سچیاں ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدق کو ینجی والکذب سچ آخر کار بندے نجات دیندا ہے اور دلاں رہ جات کر دے, سچ نجات دلا اللہ اگر وہ اس معاملے سچیا حمایت فرما کی مدد فرما آخری بات یہ ہے کہ وعدے کے مطابق ایک دوست مسجد کے تعاون واسطے حاضر ہوئے نے سان سارے دوستوں پاسے توجہ دینی چاہیے دی اللہ تعالی قبول فرما دے اور سانو اس قسم کے کماں اندر حصہ لین دی توفیق دیتی رکھے